اچھا آگے دیکھیے بھائی بیدان کے جملہ اقسام میں اسم فیلون بیرون بیرون جان لے کے تو تمام اقسام سے باہر نہیں ہے بھائی اسم ہو یا فیل ہو وہ انہی سات قسموں میں سے ہوگا ان کے علاوہ نہیں ہوگا بھائی وہ سات قسمیں یہ ہیں بھائی آگے ذکر کر رہے ہیں صحیح یا محموس یا مذاق یا مثال یا اجوف یا ناقص یا لفیف بھائی صحیح ہے یا محموس یا مذاق یا مثال یا اجوق یا ناقص یا لفیف یہ سات قسمیں ہیں بھائی سات قسمیں اچھا ان سات قسموں کو بھائی ایک شاعر نے شعر میں بند کیا ہے شیر میں ذکر کیے ان سب کو وہ شیر آپ لکھ لیجئے بھائی اپنی اپنی کتابوں پر اسی صفحے کے نیچے یا اوپر جہاں جگہ ہو یہ شیر لکھ لیجئے صحیح اس صحیح لیجیے مثال اص و مذاق و مذاق یہ دوسرا مصرع ہے اب لخیف لفیف و ناقص و ناقص و محموز و لکھ لیا بھائی دوبارہ سن لیں صحیح اص و مثال اص و یہ پہلا مصرا دوسرا مصرا ہے لفیف و ناقص و محموز و تو یہ ساتوں کس کس میں آگئیں گئی بھائی تو پڑھیں گے کیسے اس کو صحیح تو مثال اس تو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف سمجھ میں آیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی کس طرح پڑھنا ہے یہ وا جہاں آئے گا اس کو بس پیش کی طرح پڑھنا ہے بھائی الگ نہیں پڑھنا صحیح است و مثال است و مزاق لفیف و ناقص و محموز و اجوف تو یہ شعر آپ یاد کر لیجیے گا اچھی طرح کو اس میں ساتھوں کس میں جمع ہے بھائی اب دیکھیے کتاب پر بھائی اب ہر ایک تفصیل بیان کریں گے صحیح کسے کہتے ہیں محموز کسے کہتے ہیں مذاق مثال وغیرہ بھائی کہتے ہیں صحیح آنف صحیح وہ ہے کہ در مقابلہ فا و عین و, و لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت و حمزہ و تضعیف نہ بھائی صحیح وہ ہے کہ فا اور آئین اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں حرف علت حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ بوا حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ ہو گئی اچھا یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں کوئی بھی اسم ہو کوئی بھی فیل ہو اس میں جو فا عین لام کلیمے ہیں ان کے مقابلے میں حرف علت بھی نہیں ہونا چاہیے اور حمزہ بھی نہ ہو اور تجریف بھی نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے تحریف کہلاتا ہے اب حرف علت اس کا ذکر آگے آ جائے گا اگلی سطر میں کہ بتلائیں گے آپ کو کہ حروف علت تین ہیں بھائی و الف اور یا ولیف اور یا, یا, یا یہ حروف علت ہیں بھائی تو معلوم ہوا کہ فا آئن اور لام کلیمے میں سے کسی کے مقابلے میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے الف بھی نہیں ہونا چاہیے اور یا بھی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات ذکر کی کہ حمزہ بھی نہ ہو یعنی فا آئن اور لام کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ ہو بھائی اور تیسری بات کہ تضعیف بھی نہ ہو اس کے اندر تضعیف بھائی تضیس دگنا کرنا بھائی یعنی ایک دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں یہ یوں کو ایک حرف دو دفعہ نہ ہو بھائی فا ان لام کے مقابلے میں جیسے ماں دادا پروزن فا الا لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں بھائی کہ فا کے مقابلے میں کیا ہے نیم کس کے مقابلے میں ہے فا کے مقابلے میں دال اول کس کے مقابلے میں ہے آئین کے مقابلے میں اور دال ثانی کس کے مقابلے میں ہے لام جو. کے مقابلے میں تو دیکھو آئن کے مقابلے میں بھی دال لام کے مقابلے میں بھی دال تو دو حرف کیا ہوئے ایک جنس کے جمع ہو گئے یہ کیا کہلاتا ہے مذاق کیا کہلاتا ہے جس کی آگے تفصیل آ جائے گی تو یہ تضعیف ہے مولانا اور صحیح کے اندر تضعیف نہیں ہونی چاہیے یعنی ف آئین لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے نہیں ہونے چاہیے جی اب دوبارہ دیکھیے صحیح کی تاریخ بھائی صحیح آنس صحیح وہ ہے کہ در مقابلہ ف آئین اور لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت و حمزہ و تضعیف نہ بوت صحیح وہ ہے کہ فا آئن اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ ہو کیوں زر و ضربہ جیسے زربن اور زارابا زربن مثال ذکر کی یہ اسم کی مثال ہے زارابا یہ فیل کی مثال ہے دو مثال اسم کی بھی مثال ذکر کر دی اور خیل کی بھی مثال تو وزن بھی آگے بتلا رہے ہیں نے فعل و فعال ضرب کس وزن پر ہے فعال اور زارابا کس وزن پر ہے فعلا اب آپ دیکھیے بھائی اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں بھائی زربن کے واد فا کے مقابلے میں را آئن کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں معلوم ہو یہ تین حروف اصلیہ ہیں اب ان میں سے آپ بتلائیے کوئی حرف علت ہے و یا یا معلوم ہو حرف علت نہیں ہے اس میں پہلی شرط پوری دوسری تھی کہ حمزہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر بھی حمزہ نہیں ہے بلکہ واد را با ہیں تیسری شرط کیا تھی دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں یعنی ایک ہر دو دفعہ نہ آ رہا ہو بھائی فواہ کے مقابلے میں یہاں اس طرح بھی نہیں ہے تو یہ کیا کہلائے گا नहीं صحیح, नहीं صحیح नहीं کہلائے گا بھائی اب بتلا رہے ہیں حرف علت بھائی وہ حرف علت سے چون جمع کنی و شوت بھائی جب اس کو آپ جمع کریں تینوں کو تو کیا لفظ بن جائے گا وائے لف بن جائے گا وائے سمجھ میں وائے بھائی علت ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ علت بیماری کو کہتے ہیں بھائی علت کسے کہتے ہیں بیماری کو اور عرب میں کوئی شخص بیمار ہو تو وہ وائے وائے کرتا ہے بھائی تو اس لیے ان حروف کا کیا نام رکھ دیا حروف علت نام رکھ دیا جیسے بھائی اردو میں آپ کہتے ہیں کوئی بیمار ہو وہ کیا کہتا ہے ہائے ہائے بھائی تکلیف میں ہو تو ہائے ہائے کہتا ہے عربی میں ہو تو پھر کیا کہتے ہیں وائے وائے ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے بھائی تو چونکہ یہ تعلیمات بیمار کی زبان پر اکثر ہوتے ہیں اس لیے ان کو حرف علت کہتے ہیں بھائی اب صحیح کی بات مکمل ہو گئی بھائی اب محمود کے بارے میں بتلائیں گے محموس آنس محموز وہ ہے کہ یک حرف اصلی او حمزہ باوت کہ اس کا ایک حرف اصلی حمزہ ہو یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ آنا چاہیے تو یہ محموز ہے بھائی اچھا وہ محموز سے قسمت اور محموز کے تین قسم پر ہے محموز الفا و محموز العین و محموز اللام ایک محموز الفا ہے ایک محموز العین ہے اور ایک محموز اللام بھائی نام سے ان کے پتا چل گیا بھائی انہوں نے بتلایا کہ فا عین یا لام کے مقابلے میں کیا آئے حمزہ, حمزہ یعنی ایک حرف اصلی کیا ہو حمزہ آم ہو آم اب اگر وہ حرف ا... وہ جو حمزہ ہے حرف اصلی اگر وہ فا کے مقابلے میں آئے تو یہ کون سا محموز ہوا محموز الفا اگر آئین کے مقابلے میں حمزہ آیا تو یہ کون سی قسم ہے محمود العین اور لام کے مقابلے میں حمزہ آئے تو یہ کیا ہے محموز اللہ سمجھ میں یہ آگے خود بیان بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں محمود الفا آنس محمود الفا وہ ہے کہ در مقابلہ فاق علیم اسم یا فیل حمزہ بود کے فاق علیم اسم یا فیل جو ہے اس کے مقابلے میں حمزہ ہو جو امر و امرہ بروز نے فعال وا فعلا تو یہ امرون کے شروع میں کیا ہے حمزہ ہے جو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے تو امرن بروز نے حمزہ کس کے مقابلے میں آیا فا اور آمارا بروزن نے یہاں بھی حمزہ کس کے مقابلے میں آیا فا کے مقابلے میں تو ایک مثال ہے اسم کی اور دوسری ہے شیل کی وہ محموز العین آنا کے مقابلہ عین کلمہ اسم یا فیل حمزہ بواد کے کلمہ اسم یا فیل کے عین کے مقابلے میں کیا ہو حمزہ آمد. ہو کیوں سلن و سلا بروز نے فا و فا تو دیکھیے یہاں پر سعل اسم ہے سلا فیل ہے اور سلون میں حمزہ کس کے مقابلے میں ہے آمد. عین کے مقابلے میں سلا بروزن فا اعلیٰ یہاں بھی حمزہ کس کے مقابلے میں ہے جی تو سا الون و سا اعلیٰ بروزن فا و فا و محمود آنت کے در مقابلہ کے در مقابلہ کلیما بھائی یہ آپ کی کتابوں میں ہے لام کلمہ ہاں یہ کتابت کی غلطی بھی رہ گیا ہے یہ لکھ لیں بھائی کہ در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فیل لام کلمہ یہاں لکھ لیں بھائی کہ در مقابلہ لام کلمہ لکھ لیا بھائی تو کہتے ہیں وہ محمود اللام آنس محمود اللام وہ ہے کہ در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فیل حمزہ بوت کے اسم یا فیل کے لام کلمے کے مقابلے میں کیا آئے حمزہ آئے چون قر اون و قرآ بروزن فعل و فعلا قر بروز نے فاعل حمزہ کہاں آ رہا ہے کس کے مقابلے میں ہے لام تو یہ محمود ہے اور کون سا محمود ہے محمود اللام وہ مذاق آنس اب مذاق کی بات شروع ہو گئی وہ مضاف آنس کے دو حرف اصلی او اویف جنس باشند مضاف وہ ہے کہ دو حرف اصلی اس کے ایک جنس سے ہوں بھئی دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں یعنی ایک ہی قسم کے ہوں بھائی ایک کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں راہ ہے آئن کے مقابلے میں تو لام کے مقابلے میں بھی کیا ہو راہ ہو جیسے فرہ یا جو بھی حرفو بس دو ہوں اکٹھے ہوں گے وہ مذاق بر دو قسمت اور مذاق دو قسم پر ہے سلاسی و مذاقی ایک مذاف سلاسی ہے اور ایک مذاف ربائی مذاق سلاسی آنس مذاف سلاسی وہ ہے کہ در مقابلہ آئین لام کلیم اسم یا فیل یا فیل کے آئین اور لام کلیم کے مقابلے میں دو حرف از یک جنس باشند بھائی دو حرف ایک جنس کے ہوں چون مدن و مدہ یہ در اصل مدد و مدا دا باس بھائی اصل میں یہ کیا تھے ہاں تو مدون بھائی دو حرف ایک جنس کے آئے بھائی دو دال آئے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے تو مددن سے کیا بن گیا مدن اور مدادا سے مدہ بن گیا جی جو مدن و مددہ کہ در اصل ان و مدا بودات اصل میں یہ میں ان اور مدادا ہیں بروز نے فعال و فعل فعل اور فعلا کے وزن پر یہ تو ہے مذافر سلاسی کیا تاریخ کی مذافر سلاسی کی آئین اور لام کے مقابلے میں کیا ہوں دو حرف ایک جنس کے ہوں یہاں بھی آئین اور لام کے مقابلے میں دال ہے بھائی وہ مذاق ربائی آنس اور مذاف ربائی وہ ہے کہ در مقابلہ ہے فا و لام اولا کہ ف اور لام اولا کے پہلے لام کے مقابلے میں وہ آئین و لام ثانی اور آئین اور لام ثانی جو ہے اسم یا فیل کا جو اس میں دو حرف از جنس باشند وئی دو حرفوں ایک ہی جنس کے چون زلزلہ بروزن و اچھا زلزلہ فیل کی مثال ہے زلزالن اسم کی مثال ہے اب دیکھیے زلزلہ کیا وزن ہے اس کا فا لا اچھا دیکھیے فا کے مقابلے میں کیا ہے زا اور لام اول کے مقابلے میں کیا ہے وہاں بھی زا ہے تو فا اور لام اول کے مقابلے میں دو ہر ایک ہی جنس کے ہیں اور اسی طرح عین کے مقابلے میں کیا ہے لام اور لام ثانی کے مقابلے میں بھی کیا ہے لام ہے تو یہ دو حرف ایک جنس کے ہوئے عین اور لام کے مقابلے میں مثالان مثال وہ ہے کہ درمقابلہ مقابلہ فا کلیمہ اسم یا فیل حرف علت بواد مثال وہ ہے کہ اسم یا فیل کے فا کلیمے کے مقابلے میں حرف علت بواد کیا ہو اسم یا فیل کا کون سا کلمہ فا اس کے مقابلے میں کیا آئے حرف علت حرف علت کون کون سے ہیں ولیفر یا ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے وائے وائے وصلن و فال بروز نے فا علون و فا وسلون بروز نے اسم کی مثال و یہ کس کی مثال فیل اب وسلون بروز نے فعلون ہے بھائی فا کے مقابلے میں کیا آیا و کس میں سے ہے حروف علت میں سے ہے اچھا آگے کوئی حرف علت ہے نہیں بھائی تو یہ کیا کہلائے گا جب فا کے مقابلے میں حرف علت آئے تو کیا کہلاتا ہے مثال بھائی کیا ہے مثال وہ اجوف آنس اور اجوف وہ ہے کہ در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فیل حرف علت بواد بھائی بھائی دیکھیے بھائی یہ حرف علت یا ہیں یہ یا تو مقابلے میں آئیں گے فا کے یا عین کے یا لام اگر فا کے مقابلے میں حرف علت ہو یہ کیا کہلاتا ہے مثال اسی طرح یاد رکھو اگر عین کے مقابلے میں حرف علت آئے تو یہ اجوف کہلاتا ہے اور اگر لام کے مقابلے میں حرف علت آئے تو یہ ناقص کہلاتا ہے بھائی ناخص اب دیکھیں مثال کی بات گزر گئی اج اب اجوف کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ اجوف آنس اجوق وہ ہے کہ در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فیل حرف فی علت باوت اسم یا فیل کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو چون قول وقال بے عن و با جیسے قول کس وزن پر ہے قول آگے آ رہا ہے بروز نے فعل و فعال قلع بروز نے فعال اچھا اسی طرح آگے آیا اسی میں بے یہ بھی کس وزن پر ہے فعال تو قولن بھی اس قل عیسن کی مثال اور کالا فیل کی بے بھی اسم کی مثال اور, بی اور با فیل کی تو قولن اور بے یہ کس وزن پر ہیں فعال تو یہ دو مثالیں کی ذکر کی وجہ کیا ہے بھائی دراصل وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اجوف جو ہے اجوف بھائی وہ واوی بھی ہو سکتا ہے اور یائی بھی بھائی یعنی اگر عین کے مقابلے میں وا ہو حروف علت میں سے تو یہ کیا کہلاتا ہے اجوف واوی اور اگر عین کے مقابلے میں کیا ہو یا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے اجوف اجوف یائی کہلاتا ہے تو قول اور کالا یہ اجوف واوی کی مثالیں ہیں اور بے عن و یہ کس کی مثالیں ہیں یائی کی بھئی اچھا حا یہ کس وزن پر ہیں بظاہر تو نہیں لگ رہا بھائی کالا فعالا وزن تو نہیں لگ رہا بھائی بھائی یہاں اعلال ہوا ہے تبدیلی ہوئی ہے کالا اصل میں تھا قوالہ تو قوالا تھا اصل میں پھر اس وا کو الف کر دیا گیا تو کیا بن گیا قالا تو اصل میں قالا کیا تھا قوالہ اور قوالہ کا کیا وزن ہے فعال وزن ہے اسی طرح با اصل میں تھا بیا پھر اس یا کو کیا کر دیا گیا الف کر دیا گیا تو اصل میں بیا تھا اور بیاح کا کیا وزن ہے فعال اب کیوں کیا گیا وہ قوانین آگے آ جائیں گی بھائی تفصیل آ جائے گی پوری گردانے آئیں گی وہاں ایک ایک سیغے کے بارے میں آپ تحقیق کر سکیں گے بھائی تو یہاں پر اب یہ تبدیلی ہوئی ہے اور تو وو کو بھی الف کر دیا گیا اور یا کو بھی الف کر دیا گیا وہ ناقص آنت اور ناقص وہ ہے کہ در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت بوس کہ لام کلیم اسم یا فیل جو ہے اس کے مقابلے میں حرف علت ہو جو غزون و غزہ غزون یہ اجوف یہ کیا ہے ناقص سے بھائی دیکھو غزون ان و غزہ غز اسم کی مثال ہے غزا فیل کی لیکن یہ ناقص سے وابی ہے بھائی کیا ہے ناقص سے بھائی لام کے مقابلے میں حرف علت آیا یہ ہے تو ناقص اور کون سا حروف علت میں سے کون سا حرف آیا وا تو یہ کیا کہلائیں گے ناق سے واوی اور رن و رما یہاں پر بھائی یہ بھی ناقص ہیں بھائی لام کے مقابلے میں حرف علت آیا اور کون سا آیا یا تو یہ کیا کہلائیں گے ناق سے بھائی تو دو مثالیں ناق سے واوی کی ذکر کی دو مثالیں ناق یائی کی بروزن فعل و فا دیکھو غزون اور رمیون یہ کس وزن پر ہیں یہ فعل وزن ہے اور غزا اور رما یہ اس کا کیا وزن بتلایا فا یہاں بھی اسی طرح تبدیلی ہوئی ہے غزا اصل میں تھا غزا وا وا ہے نا واؤ تھا لگا غزہ وا بروزن فا اعلی اسی طرح راما اصل میں کیا تھا رامایا بروز نے تو یا تھی یہاں پر یہاں پر پھر اس و اور یا کو کس سے بدل دیا گیا علیف علیف سے بدلا گیا بھائی تو غزا سے غزا ہوا اور رامایا سے راما و لفیف پر دو قسمت اور لفیف دو قسم پر ہے بھائی لفیف مفروق و لفیف مقرون ایک لفیف مفروق ہے اور ایک لفیف مقرون ہے اچھا اچھا لفیف کی تعریف انہوں نے نہیں کی بھائی بارہ لفیف یاد رکھئے کہ فا کے مقابلے میں حرف علت آئے اسے کیا کہتے تھے مثال عین کے مقابلے میں آئے حرف علت وہ کیا کہلاتا ہے اجوب اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہے کیا کہلاتا ہے ناقص بھئی یہ اکثر اجتباء پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ مثال کہتے ہیں یہ اجوف ہے یا ناقص ہے بھئی کیونکہ بات تینوں میں حرف علت ہی کی ہے بس صرف اتنا فرق ہے فا کے مقابلے میں آیا تو نام الگ مثال کہیں گے عین کے مقابلے میں آیا تو نام الگ اسے اجوف کہیں گے اور لام کے مقابلے میں آیا تو ناقص کہیں گے تو نا تو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے بھائی بڑا اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ضابطہ لفظ بنایا ہے وہ یاد رکھیں انشاءاللہ پھر کبھی اشتباہ نہیں آئے گا مان کا لفظ یاد رکھیں مان نیم الف نون مان اچھا بھائی مان کیا وزن ہے مان فعال کیا وزن بنے گا فعال اچھا پا کے مقابلے میں کیا آیا میم بس پا کے مقابلے میں حرف علت آئے تو اس کو میم سے کیا بنتا ہے مثال اچھا آئن کے مقابلے میں اگر حرف علت آئے تو آئن کے مقابلے میں کیا ہے الس کیا الف سے کیا بنتا ہے اجوا اچھا لام کے مقابلے میں اگر حرف علت آئے تو لام کے مقابلے میں میں نے کیا رکھا نون نون سے کیا بنتا ہے ناقص بس یہ مان کا لفظ میں رکھنا بھائی ابھی تو ہو سکتا ہے ابھی آپ گردانے پڑھیں گے آپ کے ذہن میں تازہ تازہ بات رہے گی نہیں نکلے گی بھئی مثال اس کو کہتے ہیں ناقص اس کو کہتے ہیں اجوف اس کو کہتے ہیں فوراً لیکن پھر اگر کچھ عرصہ کتابوں سے آدمی دور رہے یا گردانے کو کافی عرصہ گزر جائے تو پھر کبھی اجتبا ہو جاتا ہے تو مان کو ذہن میں رکھنا سمجھ میں میرا قانون مان لیں انشاءاللہ پھر اجتبا نہیں ہو جائے اچھا تو لفیف کے اندر یاد رکھو دو حروف اسلیہ کے مقابلے میں حرف علت آتے ہیں مثال میں تو ایک تھا حرف علت اجوف میں بھی ایک ناقص میں بھی ایک لیکن لفیف میں دو حرف علت آتے ہیں بھائی دو حرف علت اسی لیے اس کو لفیف کہتے ہیں بھائی لفیف بھائی لفا سے ہے جس کے معنی ہے لپیٹنے کے بھائی کیا معنی ہے جس کے لفیف تو اس میں بھی بھائی حروف علت نے دوسرے حرف کو کیا ہوتا ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے اسی سے لفظ لفافہ ہے بھائی لفافے میں بھی کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کو لپیٹ آ جاتا ہے تو اب یہ لفیظ کے اندر کتنے حرف علت آئیں گے بھائی دو حروف اصلیہ کیا ہوں گے حرف علت ہوں گے اب یہ لفیث دو قسم پر ہے لفیف مفروق ہے ایک اور دوسرا لفیف مخرون لفیف مفروق آن است کے در مقابلہ ہے و لام کلیم اسم یا فیل ہر سے علت بواس لفیف مفروق وہ ہے کہ کس کے مقابلے میں ف اور لام کلیم اسم یا فیل کے مقابلے میں ہر علت آئے بھائی حرف علت کو فا اور لام معلوم ہوا آئین کے مقابلے میں ہر سے علت نہیں ہوگا اچھا تو کس کے مقابلے میں حرف علت آیا پا اور لام تو حرف علت آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا آپس میں الگ الگ ہیں اس لیے اس کو لفیف مخروق کہتے ہیں کیونکہ دونوں میں کیا ہے جدائی ہے فرق ہے جبکہ دوسری قسم لفیف مقرون کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عین اور لام کے مقابلے میں کیا آیا ہے حرف علت آئے گا کس کے مقابلے میں عین اور لام اور عین اور لام کی مقابلے میں جب آئے تو معلوم ہو حرف علت آپس میں الگ الگ ہیں یا اکٹھے ہیں جڑے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں جڑے ہوئے ہیں اسی لیے اس کو کیا کہیں گے لطیفے مقرون مقرون کا مطلب ملائے ہوئے یہ بھی کیا ہے حروف علت آپس میں ملائے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں لفیف مفروق وہ ہے کہ فا اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں ہر علت ہو جیسے وقی و وقا بروز نے فا عل فعلا میں کون کون سے حروف علت ہیں وہ اور یا اور وہ کس کے مقابلے میں فا اور یا کس کے مقابلے میں لا لام کے مقابلے میں تو دونوں میں کیا ہوا آپس میں جدائی ہے حروف علت کے درمیان خا فا رہا ہے اور وقا بروز نے فا وقا اصل میں کیا تھا واقع تھا بھئی. کیا تھا وقاع تھا پھر اس یا کو الف کیا تو وقا ہوا تو, تو, تو یہ وزن فعال کا ہے اور لفیف اس لفیف مقرون وہ ہے کہ در مقابلہ عین و لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت بواد کے اسم یا فیل کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو کیوں تیون و قوا و حائیہ. اچھا پیون کس وزن پر ہے آگے بتلا رہے ہیں بروز نے فعال تو پیون ف... بھی فالون وزن پر ہے اور اسی طرح بھی کس وزن پر ہے فالون اور طوا کس وزن پر ہے آگے فعلا جی اچھا معلوم ہو اصل میں یہ طوایا تھا اور ہائیا یہ کس وزن پر ہے فائلہ وزن پر ہے سمجھ تو دو مثالیں ذکر کی بھائی ایک میں کن کے اندر ایک وو عین کے مقابلے میں واؤ آیا بھائی توا سے پتا لگ رہا ہے نا وقابلے آئن کے مقابلے میں کیا آیا واؤ اور لام کے مقابلے میں یا اچھا اور ہیون جس کا پتا ح سے لگا حیا سے پتہ لگا کہ عین کے مقابلے میں بھی یا ہے اور لام کے مقابلے میں بھی یا چلیے بس وہی بس مر عالم حفظ فی